آخری غلط فہمی وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے ہم تو معصوم لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں پولیس اسٹیشن شہر کے اندر جو ہم کیا کریں جب پولیس اسٹیشن شہر کے اندر ہیں اور گورنمنٹ کی بلڈنگ شہر کے اندر ہے ہمیں تو ان کو بلاسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہاکم مانتے نہیں ہے یہ کافر ہے اور جب کسی کافر کو ہم قتل کرنا ہوتا ہے تو ہم مجبور ہیں ہم کیا کرے? ہمارے پاس دوسرا راستے نہیں ہے تو اس لیے مجبوراً ہمیں معصوم جانوں کا قتل کرنا پڑتا ہے اس کے میں کیا جواب دوں اس کے بارے اس کے سے لے کر بات بالکل واضح ہے یعنی شاید ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو پولیس اسٹیشن ہے وہ شہروں میں نہ ہو پہاڑیوں کی چوٹیوں میں ہو جو جتنی پہاڑیں شہر کے ارد گرد باہر چوٹیوں میں پولیس اسٹیشن ہو تاکہ جب کوئی کسی کی چوری اور قتل ہو تو پولیس کے آتے آتے چور بھی بھاگ جائے اور قاتل بھی بھاگ جائے کیا خیال ہے ایسے ہونا چاہیے نا نہیں آپس کی بات ہے حق یعنی پولیس اسٹیشن اگر شہر کے اندر نہ ہوتا اور کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتا اس لیے کہ یہ لوگ آسان ہی جا کے ان کو بلاسٹ کر دیتے اور شہر میں جو بھی قتل غارت ہوتی تو پولیس کے پہنچتے پہنچتے تو بات کہاں تک پہنچ جاتی تو کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے میرا خیال ہے بات صرف اتنی ہے تعجب ہوتا ہے یعنی کسی عقل مند سے بات آپ نہیں سن سکتے. لیکن جب جبایت گھیر لیتی ہے اور بات چھا جاتے ہیں تو پھر عقل کام نہیں کرتی میرے بھائیوں سے یہی گزارش ہمیشہ رہی ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچیں آپ کیا سوال کر رہے اور کیا بات کر رہے ہیں کوئی بھی عقل مند جس کے عقل عقل سلیم ہو اور قلب قلب سلیم ہو آپ کس بات ماننے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں آپ کے آپ کے ہم نوالے ہم پہلے تو ماننے کے لئے تیار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کے علاوہ کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے چاہے پولیس اسٹیشن ہو یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی اداروں یعنی وزیر داخلہ کا جو گھر ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہونا چاہیے تعجب کی بات ہے تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن کو بلاسٹ کریں سب سے پہلی بات ہے کیونکہ آپ نے ان کو دل چیر کے نہیں دیکھا کہ وہ کافر ہیں یا مومن ہے جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں وہ مسلمان ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی شخص پر یہ توہمت لگا کہ وہ کافر ہے وہ یہ غلطی میں گزر گئی میں دوبارہ ان کو بیان کر... نہیں کرنا چاہتا ہوں وقت کافی گزر گیا ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ پولیس اسٹیشن والے جو ہیں یہ کافر ہیں یہ بھی آپ کو پاس بالکل بے بنیاد ہے آپ کیا بتے پولیس والا اپنی پوسٹ کے لیے پوزیشن کے لیے بچوں کی روزی کے لیے پولیس میں کام کر رہا ہے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تم نے کہ اس نے کفر کو پسند کیا یا کافروں کے غلبے کو پسند کیا ہے یا اس نے روزی روٹی کے لیے اس نے یہ اس نوکری کو اپنایا ہے جب تک آپ اس کو سینے چیر کے نہیں دیکھ سکتے تب تک آپ کی, کی جائز نہیں کہ آپ کسی پر کف کا فتویٰ لگائیں اسے بلاسٹ کریں اس لیے نہ تو پولیس اسٹیشن کو پہاڑ کی چوٹی پہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی حکمران کے دفتر کو پہاڑ کی چوٹی پہ ہونا چاہیے یہ دفاتر ایسے ہی رہیں گے شہروں کے اندر آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ آپ ان کو بلاسٹ کریں اور معصوم جانوں کو قتل کریں سبحانك الله وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوره إليه